وک اللہ بدعطن غلال وک اللہ غلال عطن فنار الوافی بمافِ صحیح حین صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ایک عظیم کتاب جس میں دست کے قریب مقاصد ہیں ان میں سے پانچواں مقصد الحاجات و ان احادیث کے بارے میں ہے جو انسان کی ضروری حاجات پہ مشتمل ہیں اور اس میں ایک كتب ہیں ان میں سے پہلی کتاب کتاب الاقیمہ ہے اور پھر اس میں دوسری پہلی فصل عقیمہ و آداب الاقل کے بارے میں ہے کھانوں کے بارے میں اور کھانے کے آداب کے بارے میں اور دوسری فصل جو ہے وہ ہے ان جانوروں کے بارے میں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے اور ایسے ہی ان جانوروں کے بارے میں جنہیں شکار کیا جاتا ہے اور اس دوسری فصل میں جو ذبا کے بارے میں ہے اور شکار کے بارے میں ہے اس میں دوسرا باب آج ہم پڑھیں گے وہ ہے باب الفراعی ولاطیرہ یہ باب فرا اور عطیرہ کے بارے میں ہے فرا کسے کہتے ہیں مادہ جانور کا پہلا بچہ مثال کے طور پہ اونٹنی ہے اونٹنی کا جو پہلا بچہ ہے اسے کیا کہا جائے گا فراف اور اتیرا رجب کے شروع میں جو جانور ذبح کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں اتیرا تو یہ کام زمانۂ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا زمانے کفر میں ہوا کرتا تھا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس چیز کا ہمیں علم ہوگا اس حدیث سے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں جس کا نمبر ہے گیارہ سو انتیس اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرعت اللہ عنہ ان نبی صلی اللّہ علیہ وسلم قلف ولا عطیرہ کہ کوئی فرا نہیں ہے اور کوئی عطیرہ نہیں ہے ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے ان الفاظ کا معنی کیا ہے یہ وعدے کر دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس عبارت کا ترجمہ کر دوں جو اس کے بعد موجود ہے اس کے بعد کیا موجود ہے فرا اور عطیرہ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں زیادہ امید یہ ہے کہ یہ امام ظہری ہیں امام ظہری مشہور و معروف تابعی ہیں امام ابن شہاب ظہری بہت بلند پایا امام محدث اور فقی ہیں تو وہ اس حدیث میں وارد ہونے والے ان دو الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں فرا اور عطیرا کہتے ہیں ولفرا اول النتاجی کانو ید بہ فرا کہتے ہیں اونٹنی کے پہلے بچے کو وہ لوگ اونٹنی کے پہلے بچے کو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا کرتے تھے تو فرا پھر اس کی یعنی پہچان کیا ہے زمانہ جہلیت کے لوگوں کے ہاں کسی بھی اونٹنی کا جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام فرا ہوگا اور اسے بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے گا ولاطیر توفی رضا اور عطیرا اس جانور کو کہتے ہیں جسے رجب کے مہینے میں ذبح کیا جاتا تھا اب یہ تعارف ہو گیا فرا کا اور عطیرا کا تعارف کروانے والے کون ہیں زیادہ امید یہ ہے کہ یہ امام زہری ہیں اب ان دو جانوروں کے بارے میں نبی علی سات اس کیا فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لا فرا ولا عطیرا کوئی فرا نہیں ہے کوئی عطیرا نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں اس حدیث کے الفاظ میں ایک لفظ مزید کا اضافہ ہے اور وہ کیا ہے فی اسلام یعنی کہ لا فرع ولا عطیر فی اسلام کے دین اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے کوئی عطیرہ نہیں ہے لیکن معن مفہوم ابھی بھی واضح نہیں ہے اسلام میں فرہ نہیں ہے عطیرہ نہیں ہے کیا مطلب یعنی کہ یہ ختم ہو گیا منسوخ ہو گیا اسلام اس کی مکمل طور پہ نفی کر رہا ہے یہ اس کا مطلب ہے یا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں واجب نہیں ہیں تو اس معاملے میں علماء کرام نام میں اختلاف ہے کس معاملے میں کہ اس عدیز کا مفہوم کیا ہے پہلا مفہوم کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام میں فرا کا کوئی وجود نہیں ہے یہ چیزیں سرے سے باطل ہیں غلط ہیں اسلام ان کی نفی کرتا ہے دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ امور سر انجام دے سکتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے وہ فرا یعنی کہ اونٹنی کے پہلے بچے کو ذبح کرتے تھے کس کے نام پہ بتوں کے نام پہ تو آپ اللہ کے نام پہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ واجب ہے جواب یہ کہ واجب نہیں ہے عطیرہ وہ جانور کو ذبح کرتے تھے کب رجب کے پہلے مہینے پہلے اشرے میں پہلے دس دنوں میں تو آپ بھی ذبح کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے امام شافی رحمہ اللہ اور امام سفیان ابن اورینا ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں فرا اور عطیرہ کا وجود ہے لیکن وجوب نہیں ہے یعنی کہ فرح اور عطیرا اس پہ عمل آج بھی ہوگا لیکن عمل کرنا واجب نہیں ہے اور اسلام میں یہ جانور ذبح کیے جائیں گے اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں گے اور اس معاملے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جو امام شافی کے موقف کی تائید کرتی ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ترمدی بھی ہیں اور امام ابن ماجہ بھی ہیں دونوں اماموں نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کے راوی ہے مخنف بن سلیم مخنف بن سلیم وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علی السلاط اسلام نے یا ایو الناس الا کلی اہلی بی کمن عام و عطیرہ اے لوگو ہر گرانے پہ ہر سال ادہیا بھی ہے عطیرا بھی ہے ہر گرانے کے ذمے کیا ہے کہ وہ ہر سال ایک جانور زیبا کرے قربانی کے طور پہ اور ایک جانور ذبا کریں اطیرا کے طور پہ ہل تدرون پھر آپ نے کہا لوگوں جانتے ہو تیرا کسے کہتے ہیں یہ وہی جانور ہے جسے تم رجا کہتے ہو کیونکہ رجب کے مہینے میں ذیبا کیا جاتا ہے اور یہ الفاظ آپ نے کہاں کہیں میدان عرفات میں کہیں تو اب جب آپ اس حدیث کو اپنے ساتھ رکھیں گے جو ترمدی اور ابن ماجہ میں آئی ہے اور جو حدیث آپ نے مدان عرفات میں بیان کی تھی اور اس حدیث کو جبھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا فرع ولا عطیرا کوئی فرع نہیں ہے کوئی عطیرہ نہیں, نہیں ہے دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اب موقف وہی نکلے گا جو امام شافی نے اختیار کیا ہے کہ فرع اسلام میں ہے لیکن واجب نہیں ہے فرا اسلام میں ہے لیکن بتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اسلام میں ہے لیکن واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا لا فرا ولا عطیرہ کہ یہ چیزیں واجب نہیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ چیزیں ہوں غیر اللہ کے لیے بتوں کے لیے تو پھر اسلام میں ان کا ان کا کوئی مقام نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام ان کی تعید نہیں کرتا بلکہ ان کو غلط قرار دیتا ہے تو خلاصہ کیا ہوا کہ فرا اور عطیرہ ان کے بارے میں علماء کرام کے دو موقف ہیں ایک یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں واجب نہیں ہیں لیکن مشروع ہیں شریعت کا حصہ ہیں آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں لیکن جب اختیار کریں گے تو کس کے لیے کریں گے اللہ کے لیے کریں گے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اسلام میں ان کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس ان پہ ان پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر تین کی طرف باب ما یف آل اس باب میں تذکرہ ہوگا کس چیز کا ذبا کرنے والا کیا کرے گا ان امور کا تذکرہ ہوگا جنہیں کون اختیار کرے گا ذبح کرنے والا حدیث نمبر گیارہ سو تیس ون ون تھری زیرو قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے امک نام میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں رافع بن خدیج روایت ہے جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں کن نام ان نبی گی صلی اللہ علیہ وسلم بدل حلیفہ ہم نبی علیہ الصلاۃ علی والسلام کے ساتھ حلیفہ مقام پہ تھے حلیفہ کہاں ہے جب یہ سوال کیا جائے گا حلیفہ کہاں ہے جواب دینے والے کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آئے گا کہ ذالیفہ مدینہ میں ہے اور یہ مدینہ والوں کا مقات ہے جب وہ مکہ جانے لگتے ہیں تو اسی مقام سے وہ احرام باندھتے ہیں نیت کرتے ہیں حج کے لیے جائیں تب بھی عمرہ کے لیے جائیں تب بھی اور نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے یہیں سے نیت کی تھی لیکن گزارش یہ ہے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث میں حلیفہ سے مراد یہ مدینہ والا ذوالحلیفہ نہیں ہے بلکہ یہ تہامہ کا ذلحلیفہ ہے جیسے پاکو ہند میں کئی ایسے مقامات ہیں جن کا یعنی کہ جن کے نام آپس میں ملتے جلتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے مدینہ میں بھی ایک مقام ہے جس کے نام ہے ضروریفہ اور تہامہ میں بھی ہے یہاں پہ مراد تہامہ ہے دلیل کیا ہمارے پاس دلیل بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے یہ حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر کیا ہے دو ہزار چار سو اٹھاسی ٹو فور ایٹ ایٹ ٹو فور ایٹ ایٹ جب کہ یہیں حدیث بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے وہاں پہ اس کا نمبر ہے دو ہزار پانچ سو سات ٹو فائب زیرو سیون تو وہاں پہ آیا ہے کہ ذوال من منتہامہ جو تہامہ میں موجود ہے مکہ مدینہ کیا کہلاتے ہیں حجاز تو تہامہ میں یہ ذوال ہے جو اس حدیث میں آیا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ وضاحت مسلم شریف میں بھی آئی ہے تو رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے کس مقام پہ تھے مقام ذی اللیفا میں اور یہ کون سا ذل ذیلفا ہے مدینہ والا نہیں بلکہ تہامہ والا ف اساب اللہ تو لوگوں کو بھوک لگ گئی لوگوں کو کیا لگ گئی بھوک ف اساب و تو انہوں نے حاصل کیے اونٹ بھی اور بکریاں بھی جن کے انہیں وہاں پہ اونٹ بھی مل گیا بکریاں بھی مل گئیں کالا کہتے ہیں کون رافع بن خدیج وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخرایات القومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آخر میں تھے لوگوں کے آخر میں تھے کون نبی علی ساتُسلام فاجی لو تو لوگوں نے کیا کیا جلدی کی وضا باہ اور انہوں نے ذبا کر لیے کیا یعنی کہ اونٹ اور بکریاں انہیں ملی ان میں سے کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں انہوں نے ذبا کر لیں وہ نصب اور انہوں نے ہنڈیاں نصب کر دیں یعنی کہ ہنڈیاں چولہوں پہ چڑھا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت پک رہا ہے سالن تیار ہو رہا ہے فعامبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ اللاۃ والسلام نے حکم دیا بالخدوری ان ہنڈیوں کے بارے میں فعقفی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہیں الٹا دیا گیا الٹا کر دیا گیا جب ہنڈیا کو الٹا کریں گے تو کیا ہوگا گوشت جو ہے وہ گر جائے گا تو آپ علی السلاۃ اسلام کے حکم سے ایسا کیا گیا بلکہ ابو دعوی شریف کی حدیث میں ہے جس کا نمبر ہے دو ہزار سات سو پانچ ٹو سیون زیرو فائب کہ نبی علی اللہۃسلام نے ہماری یہ برتن جو تھے اپنی کمان کے ساتھ الٹ دیے اور پھر آپ گوشت کو مٹی میں ملانے لگے پھر آپ نے کہا کہ لوٹا ہوا مال مردار سے بڑھ کر حلال نہیں ہے یعنی کہ جیسے مردار حرام ہے ایسے ہی یہ گوشت حرام ہے اس حدیث کو شیخ المانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ اونچ اور یہ بکریاں نبی علیہ صلاحت اسلام نے ابھی انہیں تقسیم نہیں کیا تھا آپ کی اجازت کے بغیر انہیں ذبح کیا گیا اور پکایا جا رہا ہے تو اس لیے آپ نے انہیں کیا قرار دیا حرام قرار دیا تو اس لیے آپ نے حکم دیا تو آپ کے حکم سے ان کو الٹ دیا گیا سوما کا پھر آپ نے تقسیم کیا کیا تقسیم کیے یہ جانور تقسیم کیا آپ نے فاد العاشا المل غلامی باہرین تو آپ نے دس دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر کر دیا یعنی کہ کسی کو اونٹ ملا تو کسی کو دس بکریاں مل گئیں اور اگر کہیں کس ڈیڑھ ڈیڑھ اونٹ دینے کی باری آئی مثال کے طور پہ تو ایک اونٹ دے دیا گیا پانچ بکریاں دے دی گئیں یہاں پہ آپ نے ایک اونٹ کو کتنی بکریوں کے برابر رکھا ہے دس, دس کے اور یہ قربانی والی حدیث کے عین مطابق ہے جی قربانی والی حدیث میں کیا آتا ہے یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نبی علی السرات واللام کے ساتھ تھے اور سفر میں تھے تو قربانی آ گئی عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم اونٹ میں شریک ہوئے دس دس لوگ اور گائے میں شریک ہوئے سات سات لوگ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اپنی سنن میں اور اس کا نمبر ہے تھری ون تھری ون تین ہزار ایک سو اکتیس لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس جسے جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم نےدیبیہ کے مقام پہ نبی علی اصلاۃ والسلام کے ساتھ اونٹ ذبح کیے تو وہاں اونٹ میں سات لوگ شریک ہوئے اور گائے میں بھی سات لوگ شریک ہوئے اور اس عدیز کا نمبر کیا ہے اس کا نمبر ابن ماجہ میں ہے تین ہزار ایک سو بتیس تھری ون تھری ٹو اور غالباً یہ روایت مسلم میں بھی آئی ہے وہاں پہ نمبر کیا ہے ون تھری ون اب ایک مقام پہ آیا ہے کہ اونٹ میں کتنے شریک ہوئے ہیں سات اور یہ قربانی والی حدیث میں آیا ہے اونٹ میں کتنے شریک ہوئے ہیں دس اور جو ابھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ مالی غنیمت کی حدیث ہوئی اس میں بھی آپ نے یعنی کہ ایک اونٹ کے برابر کتنی بکریوں کو کیا دس کو تو گزارش یہ ہے کہ ان میں کوئی اشکال نہیں ہے قربانی والی حدیث سے پتا چلا کہ قربانی کے موقع پہ اگر اونٹ زبا کیا جائے تو اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں دس اور وہ جناب جابل والی حدیث ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ ایک اونٹ میں سات لوگ شریک ہوئے تو یہ قربانی نہیں ہے یہ حج یا عمرہ ہے تو حدیبیہ میں کیا تھا عمرہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے نا اور ایسی ہی حدیث ملتی ہے حج کے بارے میں تو پتہ چلا کہ حج اور عمرے میں جب قربانی دی جائے گی تو اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں سات لوگ اونٹ کے اونٹنی میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور جو وہ قربانی ہے عید الاضحیٰ اسے کہتے ہیں جو گھر میں کی جاتی ہے جس کا حد عمرے سے تعلق نہیں ہے, ہے تو اس میں دس لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو فعاد الشر تم غلامی باہرین نبی علی السلام نے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر ٹھہرایا فلدم ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ با کھڑا ہوا فتل ہو تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا اس کو پکڑنے کی کوشش کی فا لیکن اس نے ان کو تھکا دیا ان کو بے بس کر دیا پکڑائی نہیں دیا عادت آ ہے بے بس ہو گئے وقان فلقوم خیر سیرہ اور لوگوں میں چند ہی گھوڑے تھے لوگوں میں گھوڑے بہت کم تھے گھوڑے گھڑ سوار بہت کم تھے اس کا کیا مطلب ہے کہ گھوڑ سوار یہ گھوڑے بہت کم تھے مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں پہ پیچھا کرنا ممکن ہے لیکن گھوڑے بہت کم تھے فہ و رد الم بس من فہب صح اللہ تو ان میں سے ایک آدمی نے کس کیا کس کا تیر کا تیر پکڑا اور تیر کیا, کیا؟ وہ یعنی کہ تیر چھوڑ دیا تیر مارا تیر پھینکا فہاب صح اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو روک لیا یعنی کہ تیر اسے جا لگا تو رک گیا فد المن بس من تو ان میں سے ایک آدمی نے کس کیا کس کا تیر کا اور آگے الفاظ کیا مقدر ہوں گے معذوف ہوں گے کہ تیر اس کو لگا فابسہ اللہ تو اللہ نے اس کو روک لیا ثم مقالا پھر کہا کس نے نبی علی سات وسلم نے اندل بہا امی اوابد عوابد الوحشی عوابد یہ الْوحشِ عَابِدْ آبدت ان کی جمع ہے کس کو کہتے ہیں بھاگنے والے ان کو کہتے ہیں بدکنے والے بھاگنے والے تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان جانوروں میں سے کئی بھاگنے والے ہوتے ہیں بدکنے والے ہوتے ہیں کہواب دل وحشی وحشی بھاگنے والے جانوروں کی طرح ان کے وحشی کا جانور جو ہوتے ہیں جنگلی جانور یعنی کہ وہ عام طور پہ قابو میں نہیں آتے وہ تو کھلے ہوتے ہیں بھاگنے والے ہوتے ہیں لیکن جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ تو انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں مسخر ہوتے ہیں انسان کے تابے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان میں ایسا جانور نکل آتا ہے جو جنگلی جانوروں کی طرح ہوتا ہے یہ آفرما رہے ہیں ان نلحا دل بہا امی ان جانوروں میں کچھ کیا ہوتے ہیں بھاگنے والے بدکنے والے ہوتے ہیں کباب دل وحشی جنگلی جانوروں کے بھاگنے کی طرح غلبکم منہا فسنا ہا کدا تو ان میں سے جو تم پہ غالب آ جائے تمہیں مغلوب کر دے پکڑائی نہ دے با کھڑا ہو پھنس نہ ہو بحاقہ تو اس کے ساتھ اسی طرح کرو کیا مطلب تیر وغیرہ مار کے اسے روک لو یعنی کہ اس انداز سے اسے کیا کر لوک لو روک لو مراد یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے ذبا کر لو اس انداز سے اسے یعنی کہ پکڑ لو اب باقاعدہ تمہیں ذبح کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا لیکن اس انداز سے اسے تم ذبہ کر لو ان کی بسم اللہ پر کر تیر چھوڑا جائے تو وہ ذبا کے حکم میں ہو جائے گا اب یہاں پہ چاہے وہ اس کو ٹانگ پہ جا کے لگا ہو یا پیٹ پہ لگا ہو یا گردن پہ لگا ہو جہاں بھی لگا ہو راف کہتے ہیں حدیث کے راوی کون ہے رافع بن خدیج وہ کہتے ہیں فقول تو میں نے کہا ان نہ خا فلادو غدن ولی ست معنی مدا ند بہ بال قصب یقیناً ہم امید کرتے ہیں یہ ہمیں خطرہ ہے کس کا دشمن کا کب کل ان یعنی کے کل ہمیں امید ہے یا میں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کس چیز کا دشمن سے ملاقات کا دشمن سے لڑائی کا دشمن سے آمنا سامنا ہوگا یقینا ہمیں امید ہے او نخافو یا ہمیں خطرہ ہے یہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ کیا یہ کہا تھا کہ دشمن سے ملاقات کی امید ہے یا یہ کہا تھا دشمن سے ملاقات کا خطرہ ہے کب غدن کل ولی معنا مدا اور ہمارے پاس چھڑیاں نہیں ہیں ہمارے پاس چھڑیاں نہیں ہیں آفا ند بہو کیا ہم بانس کے ساتھ ذبہ کر سکتے ہیں ان کے دشمن سے لڑائی ہوگی دشمن کے کئی جانور ہمارے کنٹرول میں آئیں گے بھوک ہمیں لگی ہوگی تو کیا ہم جانور جو ہیں وہ ذبح کر سکتے ہیں کس کے ساتھ بانس کے ساتھ, ساتھ. چھری تمہارے پاس نہیں ہیں اور تلوار سے بھی ہم ذبا نہیں کریں گے کیونکہ تلوار سے ذبح کریں گے تلوار کے خراب ہونے کے خطرہ ہے تو کیا ہم بانس کے ساتھ ان یعنی کے بانس کے ٹکڑے کے ساتھ یا بانس کے چھلکے کے ساتھ کیوں کئی چھلکے بہت تیز ہوتی ہیں چھری کا کام کرتے ہیں تو کیا ہم ذبا کر سکتے ہیں بانس کے ساتھ کالا تو آپ علی سات اس نام نے فرمایا میں انہر دم وزوقی رسم اللہ علیہ فکلو جو بھی چیز خون بہا دے کیا کر دے جو بھی چیز خون, خون بہا دے خون نکال دے جانور کا جو بھی چیز خون بہا دے اور اس پہ اللہ کا نام پڑھ لیا جائے اللہ کا نام لے لیا جائے فکلو ہو تو تم اسے کھاؤ لئی سن ودوفر دانتوں اور ناخنوں کے علاوہ دانتوں اور ناخنوں کے علاوہ وسو حد سکم کا اور میں تمہیں بتاؤں گا ان کے بارے میں کن کے بارے میں دانتوں کے بارے میں اور ناخنوں کے بارے میں فادمن جہاں تک تعلق ہے دانت کا تو وہ تو ایک ہڈی ہے اور جہاں تک تعلق ہے کس کا ناخن کا فمود شاہ تو یہ حبشیوں کی چھری ہے یہ کن کی ہیں حبشیوں کی ہیں تو یہ آخری الفاظ ان پہ ہم غور کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السات و اسلام ما انحرم ودو کی رسم اللہ علیہ جو بھی چیز خون بہا دے خون اچھی طرح نکال دے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو ایسے جانور کو تم کھا سکتے ہو تو یہاں پہ جانور کو کھانے کی اجازت کتنی شرطوں کے ساتھ ملی ہے دو شرطوں کے ساتھ نمبر ایک جس چیز سے آپ ذبا کریں وہ اچھی طرح خون بہانے والی ہو نمبر دو اس پہ کیا لیا جائے اللہ کے نام لیا جائے تو اس حدیث کو اور ان الفاظ کو دلیل بنایا ہے ان علماء کے نام نے جو کہتے ہیں کہ ذبا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے اور یہ کون ہیں ان میں مالکی بھی ہیں اور ان میں حنفی علماء اکنام بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیت اسلام نے جانور کو کھانے کی اجازت دو شرطوں کے ساتھ دی ہے ایک یہ کہ جس چیز سے ذبح کریں جس آلے سے وہ کیا ہو اچھی طرح خون بہانے والا ہو نمبر دو آپ اس کے اوپر کیا پڑھیں تکبیر پڑھیں بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ اللہ, اللہ و اکبر پڑھیں تو اس لیے یہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑتا تو جانور ذیبا حلال نہیں ہوگا جانور ذبا ہونے کے باوجود حلال نہیں ہوگا کیونکہ اس کو شریح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا شریعت نے دو شرطیں لگائی تھی تو ان میں سے آپ نے ایک شرط پوری نہیں کی تو جانور حلال نہیں ہے جن علماء کے نام نے موقف اپنایا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جانور کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے ان کے دلائل میں سے ایک دلیل سر نام کی یہ ایت ہے جس کا نمبر ہے ایک سو اکیس ون ٹو ون ولاقلو مما علمی علیہ وََِنح الرف کہ ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور جانور پہ اللہ کا نام نہ لینا فسق ہے گنا ہے تو ایسے علماء کے نام کہتے ہیں کہ جس جانور پہ آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے ذبا کرتے وقت وہ حلال نہیں ہے آپ جان بوجھ کر نام نہ لیں یا بھول کر نام نہ لیں دونوں برابر ہیں جان بوجھ کر نام نہیں لیا تب بھی وہ جانور حرام ہے آپ بھول گئے پھر بھی جانور کیا ہے حرام ہے دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ذیبہ کرتے ہوئے نام لینا بھول گیا تو جانور حلال رہے گا اگر وہ مسلمان ہے اور اگر اس نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا تو پھر جانور کیا ہے حرام ہے دلیل کیا ہے ان لوگوں کی ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور امام بخاری نے ان سے وید کیا ہے میں الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ ترنما کہتے ہیں فلا باسا جو بھول جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اکلو ملمیت کرسم اللّہ علیہ وََنح الفسق اللہ نے کہا ہے کہ اس جانور میں سے تم نہیں کھا سکتے جس جانور پہ اللہ کے نام نہیں لیا گیا اور اللہ نے یہ بھی کہا, کہا ہے کہ جانور پہ اللہ کا نام نہ لینا گناہ ہے فسق ہے یعنی کہ ایک جرم ہے اچھا اب یہ فسق کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جانور پہ نام نہ لینا تب فسق ہے جب جان بوجھ کر نہ لیا جائے جو بھول جائے اس کے بارے میں قرآن کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ فاسق ہے یا اس نے فسق کیا ہے یا اس نے گناہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ربا نا تو آخد ان نسینا نخت کہ اگر میرا بندہ بھول جائے یا خطا کر بیٹھے تو اس پہ کچھ نہیں ہے اور نبی علیم نے بھی بشارت دی تھی کہ ان اللہ تجاون امتی الخط و نسینہ امت سکری اللہ نے میری امت کی بھول بھی معاف کر دی ہے خطا بھی معاف کر دی ہے اور اگر انہیں کسی کام پہ مجبور کر دیا جائے اور وہ گناہ ہو تو وہ بھی ان کے لیے معافی ہے تو اب خلاصہ کلام کیا ہے درست موقف کیا ہے اعلم درست موقف یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی جانور کو ذبہ کرتے ہوئے بسم اللہ جان بوجھ پڑتا تو وہ جانور حلال نہیں ہے کیونکہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اگر مسلمان ہے نام لینا چاہتا تھا یا وہ نام لیا کرتا ہے اس کا قیدے کا حصہ ہے کہ جانور زیبہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے لیکن بھول گیا تو انشاءاللہ وہ جانور کیا رہے گا حلال رہے گا اور اس کا گوچ کھایا جا سکتا ہے امام طب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ علماء کرام کا اجماع ہے اس بات پہ علماء کرام کا کیا ہے اتفاق ہے اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علی السلام نے فرمایا کہ جو بھی چیز جانور کا خون نکالے اور اس پہ اللہ کے نام لیا جائے تو تم اس کو کھا سکتے ہو آپ کہتے ہیں سوائے کس کے دانت کی اور سوائے ناخن کے پھر آپ نے بتایا کہ ان دونوں کا کیا مسئلہ ہے فرمایا دانت اس لیے کہ دانت کیا ہے ہڈی ہے اور ناخل اس لیے کہ وہ حبشیوں کی ہیں جب آپ نے کہا کہ دانت سے ذبہ کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ کیا ہڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہڈیوں کے ساتھ جانور ذیبہ کرنا اس کے بارے میں آپ پہلے سے پابندی لگا چکے تھے اور اس موقع پہ کہا ہے کہ دانت سے ذبہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہڈی ہے کئی ایک کلام نے یہیں سے یہاں سے یہ مسئلہ خز کیا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دان سے تم زیوا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے آپ پابندی لگا چکے تھے کہ کسی بھی ہڈی کے ساتھ جانوروں کو زیوا کرنے کی اجازت نہیں, نہیں, نہیں ہے اور پھر فرمایا جہاں تک تعلق ہے ناخنوں کا تو وہ چھری ہیں کن کی ہفشیوں کی تو اس سے پتا چلا کہ اس میں مشابت ہے ہفشیوں کی اگر مسلمان ناخنوں سے ذبح کریں گے تو مشابت ہے کہ ان کی حبشیوں کی کافروں کی وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو مسلمان کو کافروں کی نقل کرنے کی تقلید کرنے کی مشابت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور دوسرا ثباب یہ ہے کہ ناخن سے جانور ذبح کریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی عذاب ہوگا وہ تڑپتا رہے گا کیونکہ ناخن جلدی سے اس کو ذبح نہیں کر سکے گا تو اس کی جان نکلنے میں ایک وقت لگے گا تو یہ اسے تکلیف دینا ہے اسے عذاب دینا ہے تو اس لیے شریعت نے ناخنوں کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے روکا ہے مجھے امید ہے کہ یہ حدیث وعدے ہو چکی ہوگی اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے یہاں پہ ایک مسئلہ بلکہ رہ گیا ہے وہ کیا کہ آپ نے وہ گوشت کیا کیا گرا دیا آپ نے حکم دیا یہ گوشت گرا دیا جائے اس سے پتا چلا کہ مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کے اوپر مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے یہاں پہ یہ گوشت جو ہے اس کو گرانے کا حکم دیا گیا کیونکہ تقسیم کرنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے آپ کی اجازت کے بغیر ان جانوروں کو ذبح کیا اور پھر انہیں یعنی ان کہ اپنی ہنڈیا پہ گوشت رکھ کے آگ پہ چولہے پہ رہا دیا تو آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور ایسے گوشت کو گلانے کا حکم دیا اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر گیارہ سو اکتیس کی طرف ون ون تھری ون خوا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری انقابن مالکن ان کانتل غن ان ترآ بن قابل مالک انصاری سے روایت ہے یہ قابل مالک کون ہیں یہ ان تین صحابہ کے نام میں سے ایک ہیں جو تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور تبوک کی لڑائی میں شریک ہونے والے دیگر بھی بڑے لوگ تھے لیکن وہ منافق تھے یا وہ ایسے تھے جن کا حقیقی عذر تھا کوئی نہ ہے کسی اور کا کوئی اور عذر ہے لیکن یہ تین ایسے تھے جو منافق بھی نہیں تھے اور جن کا کوئی شریک عذر بھی نہیں تھا جہاد میں شریک نہیں ہوئے تبوک میں شریک نہیں ہوئے یہ ان کی غلطی تھی سستی تھی لیکن منافق نہیں تھے اس لیے انہوں نے نبی علی ست سے جب ملاقات کی جب آپ واپس آئے لڑائی سے تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا سچ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا کوئی بہانہ نہیں تھا منافق آتے رہے اپنے اپنے ادھر پیش کرتے رہے اور آپ ادھر سن کر انہیں معافی دیتے رہے لیکن کابل مالک نے اور ان کے دو اور ساتھیوں نے جھوٹ نہیں کہا سچ کہا اس لیے آپ نے ان کا معاملہ اللہ کے سبر کر دیا کہ تم لوگوں کا فیصلہ کون کرے گا اللہ کرے گا تو ان کا پھر بائی رہا کتنے دن پچاس دن اور ان کی صورتحال حال یہ ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم سور توبہ میں زمین کو شادہ ہونے کے باوجود ان پہ تنگ ہو چکی تھی کیونکہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ ہیں ہے کاب مالک انصاری سچے صحابی ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں ان کی بکریوں کیا کہ ریور تھا ان کی کچھ بکریاں تھیں ترا جو چرا کرتی تھیں کہاں پہ سلا پہاڑ پہ عربی میں لام کے سکون کے ساتھ ہے لام پہ زبر نہیں ہے لیکن اردو میں سل کہنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں سلا ورنہ حقیقت میں لام کے اوپر زبر نہیں ہے یہ ایسے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں خلا حالانکہ وہ عربی میں لفظ کیا خلعن تو کعب مالک کہتے ہیں کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں جو سلا پہاڑ پہ چرا کرتی تھیں اچھا اب میں بتانا چاہوں گا سر پہاڑ کون سا ہے کیونکہ بہت سے احباب نے مدینہ دیکھا ہوا ہے کئی وہاں پہ رہتے ہیں کئی وہاں پہ جاتے رہتے ہیں اور کہیں عمرے حج پہ جاتے ہیں اور کئی انشاءاللہ جانے والے ہوں گے تو سر پہاڑ کا علم ہونا چاہیے کون سا پہاڑ ہے جب آپ نبوی سے نکلیں گے اس گیٹ سے جس کا نمبر ہے تیرہ یا آپ کہہ لیں گیارہ دس ان کے ان گیٹ سے آپ نکلیں گے جدر سے نبوی میں زم زم بھی ملتا ہے گار میں لے جانے کے لیے اور جدر ثقیفہ بنی ساعدہ بھی ہے یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ جناب ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ جدر کسی زمانے میں سابٹکو کا اڈا ہوا کرتا تھا نقل جمائی کا اب تو کسی اور جگہ شفٹ ہو چکا ہے تو اس سائڈ سے جب باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا پہلے ہوٹل آئیں گے اس کے بعد مین سڑک آ جائے گی رنگ روڈ آ جائے گا اور اس کے اوپر آج کل پل بھی بن چکا ہے کبری بن چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی دائیں سائڈ پہ وہ پہاڑ ہوگا وسیع و عریض پہاڑ ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے مزید آسان کر دیتا ہوں معاملہ کہ جب آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ کے مختلف مقامات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک جگہ آپ جاتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں سوا مساجد سات چھوٹی چھوٹی مشدیں اور وہاں پہ سعودی حکومت نے بڑی مسجد بنا دی خندق تو یہ سات مشدیں یا مشد خندق جس پہاڑ کے نیچے ہیں وہ پہاڑ کیا ہے وہ سلا پہاڑ ہے یعنی کہ اس کی اس پہاڑ کی ایک جانب وہ ہے جو مس نبوی کی طرف ہے دوسری جانب وہ ہے مسجد خندق ہے اور سبا مساجد ہے تو یہ کیا ہے سلا پہاڑ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو کابن مالک جو ہیں ان کی بکریاں اس پہاڑ پہ چرا کرتی تھیں من غن موتن تو قعب کہتے ہیں ہماری ایک لونڈی نے ہماری بکریوں میں سے ایک بکری پہ کیا دیکھی موت دیکھی ان کو اس نے محسوس کیا یہ تو مرنے والی ہے ہماری لونڈی نے ہماری بکریوں میں سے کسی بکری پہ کیا دیکھی موت موت کے لمحات کے جیسے مرنے والی ہو مری نہیں ہے مرنے والی ہو فقص حضر اس نے کیا کیا اس نے ایک پتھر توڑا فضبی تو اس نے بکری کو اس پتھر کے ساتھ ذبح کیا پتھر کو توڑا تو اس میں سے ایک ایسا پتھر نکلایا جو چھری کی طرح تیز تھا تو اس کے ساتھ کیا کیا اس بکری کو ذبح کر دیا فقار تو ان سے کہا کس نے کاب نے کن سے کہا اپنے گھر والوں سے کہ لا اکلو اس بکری کا گوشت نہ کھانا حتیٰ اسعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰٰ کہ میں نبی علیہ السلاۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ لوں یہاں تک کہ میں آپ سے سوال کر لوں اور صنبی کی من سلح یا میں نبی علیہ السلاط اسلام کی طرف اس کو بھیج لوں جو آپ سے سوال کر سکے مسئلہ پوچھ سکے راوی کو شک ہے کہ جناب کعب نے کیا الفاظ کہے تھے کیا یہ کہا تھا کہ میں خود پوچھ لوں یا یہ کہا تھا کہ میں کسی کو بھیجوں اور وہ سوال کر لے وہ النحس علنبی صلی اللہ علیہ وسلم اندا کا او عرصل اور بے شک انہوں نے جناب کاب نے نبی علی السلاۃ والسلام سے اس بکری کے بارے میں سوال کیا او عرسلہ یا انہوں نے کسی کو بھیجا فعام رہو تو آپ نے کاب کو حکم دیا بھی اکلیہ اس بکری کے گوشت کھانے کا کہ تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو اس کا گوشت ضائع نہیں کرنا حلال ہے تمہارے لیے یہاں پہ کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ عورت ذبح کرے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اس وجہ سے جانور حرام نہیں ہوگا کہ عورت نے اس کو ذبح کیا ہے اور اس سے پتہ چلا کہ مردوں عورتوں کے لیے دین ایک ہی ہے اللہ رب العزت نے دین اسلام نادر کیا جو دین مردوں کے لیے وہی وہ عورتوں کے لیے جو عورتوں کے لیے وہی وہ مردوں کے لیے کہیں کہیں پہ فرق ہے جہاں پہ فرق ہے شریعت نے وعدے کر دیا جہاں پہ شریعت نے فرق نہیں کیا وہاں جو دین مردوں کے لیے وہیں عورتوں کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ اللہ اکبر سے لے کے اسلام پھرنے تک مردوں عورتوں کے لیے بالکل ایک ہے ہاں نماز شروع کرنے سے پہلے فرق ہے لباس کے لحاظ سے لباس مرد کا نماز میں اور ہوگا عورت کا نماز میں لباس اور ہوگا عورت سے کہا گیا تمہاری نماز کہاں افضل ہے تمہارے گھر میں مرد سے کہا گیا تمہاری نماز وادب ہے کہاں پہ ہو مسجد میں تو اس قسم کے فرق جو ہیں وہ نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے ہیں لیکن اللہ اکبر سے لے کے اسلام پھرنے تک طریقہ نماز ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے رف الدین کا طریقہ اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ سب ایک ہی ہے اور جو فرق کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہی صورت جانور کو ذبا کرنے کی ہے کہ یہاں پہ لونڈی نے جانور ذبہ کیا ہے اور آپ نے اس بکری کو حلال قرار دیا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ لونڈی نے کیوں ذبہ کیا لونڈی کا ذبہ کرنا تو مکرو ہے یا حرام ہے ایسی کوئی بات نہیں کہی آپ نے اس کے بعد اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا پتھر کے ساتھ یا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ذیبہ کرنا جائز ہے جو چھری کا کام کرے جو کیا کام کرے چھری کا وہ چاہے بانس ہو چاہے پتھر ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اس لیکن دو چیزیں ممنوع ہیں جیسا کہ پہلے آپ بتا چکے ہیں کیا دانت اور ناخن اس کے علاوہ صدی سے پتا چلا کہ جو آپ کے جانوروں کو چرانے والا ہے چرواہا یا جو آپ کا وکیل ہے کسی کام میں آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا کہ میرا یہ کام کر دیں تو اس سے نقصان ہو جائے اس سے کیا ہو جائے نقصان ہو جائے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو کہ وہ جوڑ کہہ رہا ہے یا وہ جوڑ کہہ رہا ہے یا اس نے خیانت کی ہے مثال کے طور پہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کاروبار کے لیے کہ اس کی محنت ہوگی اور آپ کا پیسہ ہوگا اب آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے اعتماد کر کے پیسہ آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہے اب وہ آپ کو رپورٹ دے رہا ہے کہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا ہے اب آپ کے ذمے ثابت کرنا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا یہ خیانت کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے ورنہ جج اس کی بات کو مانے گا کیونکہ آپ نے اس پہ اعتماد کیا آپ کا جو پیسہ تھا اس کے پاس امانت تھا تو آپ کہتے ہیں اس نے خیانت کی ہے یہ دلیل آپ کو دینا پڑے گی ایسے کسی اور کو آپ نے کسی کام کے لیے بھیجا اور اپنا نیب مقرر کیا وکیل بنایا اس سے نقصان ہو گیا تو اب آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے اور اعتماد کریں گے ایسے ہی وہ چرواہا جس کے حوالے آپ بکریاں کر دیتے ہیں آپ اس کو بکریاں دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو چرائے انہیں پالے آپ اس کو تنہا دیتے ہیں مثال کے طور پہ اور اس نے رپورٹ دی کہ شیر آیا اور اتنی بکریاں کھا گیا بھیڑیا آیا اتنی بکریاں کھا گیا تو آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے اللہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے حدیث نمبر گیارہ سو اکتیس اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر گیارہ سو بتیس کی طرف باب نمبر چار باب اسعید بالکل والقوس کتے کے ساتھ شکار کرنا اور کمان کے ساتھ شکار کرنا حدیث نمبر گیارہ سو بتیس ون ون تھری ٹو کاف اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعدی یہ بن ہاتم روایت ہے جناب ادیب بن ہاتمتائی سے یہ مشہور و معروف حاتم تائی کے بیٹے ہیں حاتم تائی کے نام تقریباً حالک نے سنا ہوا ہے یہ اس کے بیٹے ہیں ادی تو ادی بن ہاتمتائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا کس سے اللہ کے رسول علیہ السلاۃسلام سے قلتو میں نے کہا ان بہاد الاب بے شک ہم لوگ ان کتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو سوال کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہمارے لیے وہ شکار حلال ہے جس کو یہ لے کر آئیں تو کیا کہنے ہیں عدی بن حاتم کہ ہم ان کتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں شکار کرتے ہیں فقالت تو آپ نے کہا آپ علیٰۃ تو سامنے فرمایا ادا ارسل تقلا بکل معلم و تسم اللہ فکل مما ام الا ان ونقطل اللہ کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے بھیجو کون سے کتے بھیجو نارمل بھیجو کتے نہیں عام کتے نہیں شکاری, شکاری کتے جن کو تعلیم دی جاتی ہے پہلے جن کو سدھایا جاتا ہے تو اذا ارسلت تقلاب بکل معلمہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے بھیجو اور اللہ کا نام لو ان اس کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہوئے کیا پڑھو بسم اللہ پڑھو جب تم اپنے تعلیم یافتہ یا سکھائے ہوئے کتے کو کتوں کو بھیجو اور اللہ کا نام لو فقول ما ام سکن علیکم وََ قتلنا تم کھاؤ اس شکار میں سے جو وہ تمہارے لیے روک لیں ان قتل اگرچہ وہ اس کو مار ڈالیں یعنی کہ تمہارے کتوں نے جس جانور کا شکار کیا ہے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے چاہے وہ زندہ ملے چاہے وہ مردہ ملے زندہ ملے تو آپ اس کو ذبح کر لیں مردہ ملے تو کتے کا شکار کر لینا ہی کافی ہے اور آپ نے اللہ پڑی تھی لیکن شرط کیا لگائی ہے کہ اگر وہ ان جانوروں کو تمہارے لیے روک لیں ان کے خود اس میں سے نہ کھائیں آ فرماتے ہیں اللہ ان لیکن یہ کہ کتا کھائے یہ کتا کھائے تو پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے فرمایا انافون أن انما ام سکو الفسی کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے مجھے خدشہ یہ ہے مجھے خوف یہ ہے کہ اس کتے نے اسے روکا ہے اپنے لیے ان کو اس نے شکار پھر آپ کی وجہ آپ کے لیے نہیں کیا کس کے لیے کیا آپ نے لیے کیا وہ ان خان کلا من گئی اور اگر ان کتوں میں خلط ملت ہو جائیں تمہارے کتوں کے علاوہ کتے فلا اکول تم نہ کھاؤ تم کیوں نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پہ بسم اللہ پڑی ہے دوسرے کے کتے پہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑی اور تمہیں وہاں کئی کتے نظر آئے ہیں اب تمہیں یقین نہیں ہے کہ شکار میرے کتے نے کیا یا ان کے کتے نے کیا تمہیں پتا نہیں چل رہا تو اس لیے یہ تم نہیں کھا سکتے تو اس سے کیا پتا چلا کتے کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے لیکن کتا کون سا ہونا چاہیے شکاری کتا جس کو تعلیم دی گئی ہو صدایا گیا ہو اور اس کو جب شکار کے لیے بھیجا جائے تو آپ کیا پڑھیں بسم اللہ پڑھیں لیکن اگر شکاری جانور اس شکار جس وہ یہ شکاری کتا اگر اس جانور میں سے کھا چکا ہو جسے اس نے پکڑا ہے تو پھر آپ اس میں سے نہ کھائیں اس کے بعد حدیث نمبر گیارہ سو تینتیس ون ون تھری تھری ان ابھی سال بتل خوشنی قال رویت ہے جناب ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں قلتو تو میں نے کہا یا نبی اللہ اللہ, اللہ کے نبی ان نا برد قوم ان اہل کتاب بے شک ہم ایسی قوم کی زمین میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں یعنی کہ ہم ایسے لوگوں کے علاقے میں رہتے ہیں جو کون ہے اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں تو یہ کون سا علاقہ تھا یہ شام کا علاقہ تو شام کے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے شام کے قریب شام کے باڈر پہ شام کی حدود پہ تو ابو سالبہ خوشنی ہی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی بے ہم ایسی قوم کے علاقے میں رہتے ہیں جو کیا ہیں اہل کتاب ہیں افنا اقلوفی عن یتیم کیا ہم ان کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں یہ سوال کیوں پیدا ہوا سوال اس لیے پیدا ہوا کہ وہ لوگ اپنے برتنوں میں خندیر کا گوشت پکاتے ہیں وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں تو اس لیے سوال کریں فلاں کیا ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں وہ بھی ارض سی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں شکار والی زمین میں علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے شکار ہوتا ہے شکار ہوتے شکاری جانور مل بھی جاتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے اور لوگ شکار کرتے بھی ہیں ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں اسید میں شکار کرتا ہوں کس کے ساتھ اپنی کمان کے ساتھ کمان سے امراض تیر کمان وہ بھی کل بھی اور میں شکار کرتا ہوں اپنے ایسے کتے کے ساتھ اللہ علیہ سے بھی معلم جو سدایا ہوا نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا جسے ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی وہ ابھی کل اور میں اپنے اس کتے کے ساتھ بھی شکار کرتا ہوں جو سدایا ہوا ہوتا ہے تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور جسے ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے فما یس تو میرے لیے کیا ٹھیک ہے میرے لیے کیا ہے حلال ہے یعنی کہ جو شکار میں نے کیا ہے اپنے تیر کے ساتھ کیا وہ حلال ہے یا وہ جانور جس کو میں نے شکار کیا اپنے اس کتے کے ساتھ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے یا جو میں نے شکار کیا اپنے اس کتے کے ساتھ جو تعلیم یافتہ ہے کون کس کا شکار میرے لیے حلال ہے یہ سوال کون کر رہے ہیں جی ابو سال خوشنی رضی اللہ تعالی ان قالا تو آپ علی سوسنام میں کیا فرمایا ذکرت من اہل کتاب فعن وجت تمغئی رہا فلاقلو فیحہ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا جس کا تو نے تذکرہ کیا اہل کتاب کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا جس کا تو نے تذکرہ کیا اہل کتاب کے بارے میں فعین وجد تم غی رہا اگر تم پاؤ ان کے برتنوں کے علاوہ فلاں تعلوفی ہا تو پھر تم ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ اگر تم ان کے برتنوں کے علاوہ برتن میسر ہیں موجود ہیں مل رہی ہیں تو ان کے برتنوں سے اتناب کرو پرہیز کروا فعین وجد تم غئی رہا اگر تم ان کے علاوہ برتن پاؤ فلاں تعلوفی ہا تو ان اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ وہ علم اور اگر تم نہ پاؤ کیا مطلب اپنے برتن نہ پاؤ ہاں یعنی کہ اس کے علاوہ تمہیں برتن نہ مل سکیں بس تمہارا تمہاری مجبوری بن جائے ان کے برتن استعمال کرنا کہ ان کے سائیوں کے کی تو کیا کرو فخصلوہ تو ان کے برتن دھو لو دھوئے بغیر نہ کھاؤ ان کے برتن دھو لو و اور ان میں تم کھا سکتے ہو اس کے بعد آپ نے کہا وماسط طبی قوسی کا تسم اللہ فکل اور جسے تم شکار کرو اپنی کمان کے ساتھ اور اللہ کے نام لو فکلو تم اسے بھی کھاؤ کھا سکتے ہو اسے تم کیا کر سکتے ہو کھا سکتے ہو وماص طل بکل معلم فضکر تسم اللہ فکل اور جسے تم شکار کرو اپنے سدائے ہوئے کتے کے ساتھ تعلیم یافتہ کتے کے ساتھ اور تم اس پہ اللہ کا نام لو تو تم اسے بھی کھا سکتے ہو تیر کے ساتھ شکار کیا اللہ کے نام لیا شکار تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے آپ نے شکار کیا سدائے ہوئے کتے کے ساتھ اور کتے کو چھوڑتے ہوئے اللہ پڑی ہے تو جو شکار اس نے کیا ہے وہ آپ کے لیے کیا حلال ہے اگر اس نے خود اس میں سے کھانا تو اگر اس نے اس میں سے گوشت نہ کھایا ہو <تصفيق> واسطہ بکل بکا غیرم معلمن فدرک تکا تہو فکل اور جس کا شکار تم کرو اپنے اس کتے کے ساتھ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے جو سدایا ہوا نہیں ہے ادرکت ادکاتا اور تم اس کے ذبح ہونے کو پا لو تم کھا یعنی کہ آپ نے شکار کیا کس کتے کے ساتھ جو شکاری نہیں ہے لیکن اس جانور کو ذبا کرنے کا آپ کو موقع مل گیا جس کا اس نے شکار کیا تو تم اسے بھی کھا سکتے ہو کیونکہ خود آپ نے ذبح کر لیا اس کے بعد باپ نمبر پانچ باپ کیا باپ تحریم کلینس با کچریوں والے درندوں کا حرام ہونا کس کا حرام ہونا کچریوں والے درندوں کا تو ابھی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں مزید وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ حدیث نمبر ہے گیارہ سو چونتیس ون ون تھری فور میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دین آب من السبع نبی علیہ نے ہر کچری والے درندے سے کیا کیا ہے منع کیا ہے وہ انکل لدی اور ہر پنجے دار پرندے سے بھی آپ نے منع کیا ہے کیا مطلب وہ درندہ جو کچری سے شکار کریں تو وہ کیا ہے وہ خود کیا ہے حرام ہے آپ اس کو مار کے کھا نہیں سکتے ایسے ہی وہ پرندہ جو شکار کرے کس کے ساتھ پنجے کے ساتھ بنجے کے ناخنوں کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے مزید سمجھتے ہیں اس بات کو کچری کسے کہتے ہیں کچری نوکیلے تیز دانتوں کو کہتے ہیں اور انسانوں میں یہ دانت جو ہوتے ہیں ان کی ترتیب کیا ہے کہ سامنے والے چار دانت ان کو چھوڑ دیں ان کے ساتھ جو دانت ہوگا دائیں سائڈ پہ بھی اور بائیں سائڈ پہ بھی نوکدار, نوکدار ہوگا اور وہ کیا ہے وہ ہے ناب اردو میں ہم کیا کہتے ہیں کچلی عربی میں کیا کہتے ہیں ناب اس دانت کا نام کیا ہے ناب پھر بتا دو انسانوں میں اس دانت کی ترتیب کیا ہے کہ سامنے والے چار دانت آپ چھوڑ دیں اوپر بھی ایسے ہی ہے نیچے بھی ایسے ہی ہے چار دانت چھوڑ دیں اس کے بعد جو دہائی سائڈ پہ, پہ دانت ہے اور داڑوں سے پہلے پہلے ہے وہ کیا ہے ناب اردو میں کیا کہیں گے کچلی یہ دانت جو ہے جانوروں میں رندوں میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے اور بڑا بڑا ہوتا ہے آپ کبھی تصویر دیکھیں شیر کی مثال کے طور پہ اس کے منہ کی تصویر دیکھیں जी. بلکہ آپ کتے کی دیکھ لیں जी. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ دانت بڑا بڑا ہوگا اور واضح ہوگا خوفناک ہوگا اسی سے وہ کیا کرتا ہے شکار کرتا ہے چیرتا ہے پھاڑتا ہے تو جو ایسے درندے ہیں یہ بذات خود جو ہیں یہ حلال نہیں ہے یہ بذات خود حلال نہیں ہے کتا ہے آپ اس کے ذریعے شکار کریں گے لیکن خود کتا ڈال لیں گے کیونکہ وہ کیا ہے وہ بھی درندہ ہے اور کچلی والا ہے تو یہی کچھ آپ نے کہا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدین اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر کچلی والے درندے سے کیا کیا ہے منع کیا ہے مثال کے طور پہ شیر بھیڑیا چیتا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد من مخلبی اور ایسے ہی آپ نے منع کیا ہے پنجے دار پرندے سے <تصفح> وہ پرندے جو اپنے پنجے کے ناخلوں سے کیا کرتے ہیں شکار کرتے ہیں چیرتے ہیں پھاڑتے ہیں وہ خود کیا ہے حرام ہے مثال کے طور پہ شاہین باز چیل گد اب یہ چیزیں جو ہے شہین اور بعد ان کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں لیکن خود ان کا شکار وہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ کیا ہے وہ حرام ہے اس کے بعد باب نمبر چھ باب تحریم الحمور السیا انس کس کو کہتے ہیں انس انسان کو اسی سے لفظ ہے ناس الناس کن کو کہتے ہیں انسانوں کو تو کچھ گدے وہ ہوتے ہیں جو پرورش پاتے ہیں انسانوں کے ہاں انسانوں میں رہتے ہیں انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں گھریلو گدے عربی میں کیا کہتے ہیں الحمور الانسیہ انسانوں میں رہنے والے انسانوں سے مالوس ہو جانے والے گدے اور کچھ گدے کون سے ہوتے ہیں جنگلی جنگلی گدا اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں زیبرا انگلش میں کیا کہتے ہیں زیبرا تو آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو گھریلو گدا ہے جو انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا گوشت کیا حرام ہے آپ اسے سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں بوجھ ڈال سکتے ہیں یہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کو زبا کر کے آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے گدی کا دودھ آپ نہیں لے سکتے تو یہاں باب ہے گھریلو گدوں کی حرمت کا بیان حدیث نمبر گیارہ سو پینتیس ون ون تھری فائیو قاف اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخاری امام بخاری, بخاری, بخاری کا اور امام مسلم کا تقال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمیہ ابو صالبہ خوشنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حرام کیا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے گھریلو گدوں کے گوشت کو اور یہ کب کی بات ہے غزوہ خیبر کے بعد خیبر کی لڑائی جو یہودیوں سے لڑی گئی تھی اس کے بعد اور یہ وضاحت آئی ہے نسائی شریف کی حدیث میں جس کا نمبر ہے نسائی میں فور تھری فور سکس اور یہ جو حدیث ہے یہ جو واقعہ ہے یہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے بخاری میں اور کرنے والے ہیں جنابی انس مالک اور حوالہ اس کا کیا ہے فائیو فائیو ٹو ایٹ پانچ ہزار پانچ سو اٹھائیس یہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کلام کس قدر نبی علی عص اسلام کی اطاعت کرنے والے تھے آپ کی اطاعت کا کتنا ان کے پاس ج... کتنا جذبہ تھا ان میں آنے سے میں مالک کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ خیبر کی لڑائی میں صحابہ کرام کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے لڑائی ختم ہوئی وہاں پہ گدے موجود تھے صحابہ کرام نے پکڑے ذبا کیا گوشت بنایا بوٹیاں بنائی اور انہیں ہانڈیوں پہ رہا دیا گوش ابھر رہا ہے اور بھوک اپنے جوبن پہ ہے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کئی لوگوں نے گدے ذبح کیے ہیں اور ان کا گوش ٹھنڈیا پہ رکھ دیا گیا ہے ابھر رہا ہے بھوک لوگ کو لگی ہے کھانے والے ہیں تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے گریلو گدے حرام کر دیے ہیں اور یہ گوشت جو ہنڈیا میں رکھا ہوا ہے اس کو کیا کروٹ دو الٹ دو दे تو کیا صاحبہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ آج تو کھا لیں بھوک لگی ہے آئندہ نہیں کھائیں گے آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ کے دین کی وجہ سے مشکلات آئیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پہ تھوڑا سا عمل کریں اللہ فوری طور پہ ہمارے سب راستے آسان کر دے یہ کیسے ممکن ہے اللہ تو اپنے بندوں کو آزماتے ہیں فرماس القبوط میں الناس و ان یقولو لا حمل ودینق الم فل من قبلهم اللہ الدین صدقو ولیالم یہ لوگ کیا سمتے ہیں کہ یہ ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے اور ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا ان کی ازمائشیں ان کی آزمائش نہیں لی جائے گی اور انہیں فطروں میں مصیبتوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا نہیں اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ دیکھیے بھوک لگی ہے لڑائی میں تھک تھکے ہوئے ہیں اور گوشت ملا ہے بڑی محنت سے بنایا ہے آگ جلائی ہے اور جب کھانے کا وقت قریب ہے تو کیا آڈر ملا ہے کہ یہ گوشت پھینک دیا جائے اسے انڈیل دیا جائے اور گھریلو گدے جو ہیں وہ حرام ہیں انس سبن مالک کہتے ہیں صحابہ کلام ردوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا کیا وہ گوشت پھینک دیا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آگے سے کوئی بہانہ نہیں. نہیں کیا آج ہمارے بہانے نہیں ختم ہوتے نہ ہماری عورتوں کے نہ ہمارے مردوں کے مرد نماز کب شروع کریں گے جی جب حج کر لیں گے جی کب نماز شروع کریں گے جی آئندہ رمضان کے بعد جی کب شروع کب داری رکھیں گے جی حد کے بعد جی کب رکھیں گے جب بوڑھا ہو جاؤں گا لیکن وہ اس پہ عمل کرنے کا وقت نہیں آتا اتحاد کیا ہے کہ ادھر حکم محمد و ادھر گردن جکائی ہو اور یہی صورت حال ہماری بچیوں کی ہے ہماری بہنوں کی ہے پردے کے لحاظ سے اور دیگر امور کے لحاظ سے تو یہاں پہ صحاب نے بڑی شاندار مثال پیش کی ہے آپ کی اطاعت کی اور اس حدیث کو آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو شریف میں دیکھ سکتے ہیں بہر الگ گھریلو گدے جو ہیں وہ کیا حرام ہے ان کا گوشت لال نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر سات باب اباحت الدب سانڈے کا کیا ہونا مباح ہونا جائز ہونا حدیث نمبر گیارہ سو چھتیس ون ون تھری سکس قاف اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام بخاری آن ابن عباس روایت ہے کس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قاف جی قاف سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہے تو راوی کون ہے عبداللہ ابن عباس نبی علیہ سطح السلام کے چچا کے بیٹے آپ کے کزن حاشمی عل بیت میں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی نے الدی یقال سیف اللہ جنہیں کیا کہا جاتا ہے اللہ کی تلوار وہ خالد بن ولیدین اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے اخبر انہوں نے انہیں خبر دی خالد نے خبر دی کس کو بن عباس کو عباس بتا رہے ہیں کہ یہ خالد بن ولید جن کا یہ تعارف ہے انہوں نے مجھے بتایا اچھا عبداللہ بن عباس و خالد بن ولید کی بھی آپس میں رشتہ داری ہے کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے یہ آپس میں خالہ زاد ہیں آپس میں کیا ہے خالہ آزاد ہیں تو خالد بن ولید نے اخبر انہیں بتایا کن ان کو عبداللہ بن عباس کو کیا بتایا کہ اللہ داخلہ کہ بے شک وہ داخل ہوئے مع رسول اللہ اللہ کے رسول علی ستّام کے ساتھ اللہ محما ممونہ پہ یعنی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ممونہ کے گھر میں گئے ممونہ کون ہے نبی علیہ السلام کی وائف خالد کی کیا لگتی ہیں خالہ عبد العباس کی کیا لگتی ہیں خالہ ممونہ بنتحارس جہاں تک تعلق ہے خالد بن ولید کا تو ان کی والدہ کے نام کیا لبابہ اسغرا چھوٹی لبابہ اور عبدالم عباس کی والدہ کے نام بھی ہے لبابا لیکن لبابا کبرا تو یہ آپس میں کیا ہے یہ میں فوجد فوج ضب المحنودا تو کہتے ہیں خالد کے اللہ کے رسول کے ساتھ جناب ممونہ کے گال میں گئے وہی خالت اور یہ ان کی خالہ ہیں کن کی خالد کی وہ خالت عباس اور یہ عبدالبن عباس کی بھی خالہ ہیں فوج دئندہ ضب المودا تو آپ نے ان کے ہاں پائی کیا پائی سانڈا پایا ان کے پاس محنودہ بنا ہوا بنا ہوا سانڈا آپ نے ان کے پاس پایا قادیمت بھی ہی حفیدہ بنت الحارث اسے لے کر آئی تھی ان کی بہن کن کی بہن ممونا کی بہن وہ کون حفیدہ بنت ہارس حفیدہ بنت ہارس کہاں سے لے کر آئی تھی من نجد سے کہاں سے لے کر آئی تھی نجد. نجد سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مکہ مدینہ کی نہیں ہے نجد سے آئی ہے اور نجد ریاض اور ریاض کی جانم کے علاقے کو نجد کہتے ہیں ریاض سے آگے بھی یہ سارا علاقہ کیا نجد ہے. تو وہاں سے وہ فائدہ انتہار سے لے کر آئی تھیں فقدمت مطغ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پیش کیا سانڈا کس کے لیے اللہ کے رسول علیہ ست اسلام کے لیے وقانقلّمہ یو قدم تامن حتیٰ حد صبی و یوسم لہو اور آپ کم ہی اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے کسی کھانے کی جانب یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا اور اس کا آپ کے سامنے نام لیا جاتا یعنی کہ اگر کوئی کھانا ایسا ہوتا جسے آپ نہیں پہچانتے تھے جس کا نام آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو ادھر اس کھانے کی طرف آپ کم ہی ہاتھ بڑھاتے تھے جو کھانا آپ کے لحاظ سے نیا ہوتا تو اس کے بارے میں جب تک خبر نہ دی جاتی تعارف نہ پیش کیا جاتا تو آپ کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا نہیں تھا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس وکانہ بلکہ ایک خادم ولید بتا رہے عبداللہ بن عباس کو کہ وکانہ اور آپ کل ناماقد محدہ ہوں کم ہی اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے لے من کسی کھانے کی جانب حتیٰو حدی یہاں تک کہ آپ کو اس کھانے کے بارے میں بتایا جاتا وہ یوسم الحو اور اس کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا اس سے پتہ چلا کہ نبی علی سات وسلام عالم الغیب نہیں تھے نئے کھانے کے بارے میں اگر کوئی بتا دیتا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو علم نہ ہو پاتا فاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى تو نبی علی سات وسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا کس کی طرف سانڈے کی طرف فقال تمرا تم النسوۃ الحدوری تو گھر میں موجود عورتوں میں سے کسی عورت نے کہا اخبرنا نہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ماقدم تم ماقدم تنہو اللہ کے رسول علیہ السلۃ والسلام کو اس چیز کے بارے میں بتاؤ جو تم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے رکھی ہے جو چیز تم عورتوں نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھی ہے اس کا تعارف تو کروا دو اللہ کے رسول کو بتا تو دو یہ کیا چیز ہے ضب یا رسول اللہ اللہ, اللہ کے رسول یہ سانڈا ہے فرافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنا ہاتھ سانڈے سے اٹھا لیا یہ کہ کے کہ آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی اسے مدیر لیتے آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو اللہ کے رسول سلام نے اپنا ہاتھ سانڈے سے اٹھا لیا فقال اخال تم نے ولید تو خادم ولید کہنے لگے احرام اضبو یا رسول اللہ اے اللہ کے کی رسول کیا یہ سانڈا حرام ہے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا ہے دلچسپی نہیں لی یہ معلوم ہو جانے کے بعد یہ سانڈا ہے تو کیا یہ حرام ہے قال لا تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ حرام نہیں ہے ولا کل لم کل بھی قومی لیکن یہ چیز میری قوم کے علاقے میں موجود نہیں تھی یہ چیز میری قوم کی زمین پہ موجود نہیں تھی دف ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کیا کہ میں اس سے گن محسوس کرتا ہوں مجھے یہ چیز پسند نہیں آ رہی میرا دل نہیں مان رہا کہ میں یہ چیز لوں اور میں کھاؤں اور اپنے پیٹ میں ڈالوں کہتے ہیں کہ یہ چیز میری قوم کے علاقے میں نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو اس حال میں پا رہا ہوں کہ میں اس سے کیا کرتا ہوں گن محسوس کرتا ہوں قال خالد،, خالد کہتے ہیں خالد کون سے خالد بن ولید فجتررتو تو میں نے اس کو کھینچا کس کو سانڈے کو ابھی طرف کھینچ ریا فاقلتو تو میں نے اسے کھایا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یندر علیہ جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں یہ طرف دیکھ رہے تھے اس بل... طویل حدیث سے کیا پتہ چلا ایک تو سانڈا کیا حلال ہے کیا حرام ہے حلال ہے کیا پتہ چلا کہ سانڈا کیا ہے حلال, حلال, حلال, حلال ہے. ہے اور پتہ چلا خالد بن ولید عبداللہ بن عباس آپس میں کیا ہے خالہ آ... زاد ہیں اور عبداللہ ابن عباص اللہ کے رسول کے ہیں آپس میں وہ ہیں چچا زاد چلیں گے اور یہ پتہ چلا کہ یہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس کی والدہ وہ کون سی ہیں لبابا القبرہ اور بن ولید کی والدہ لباباسغرا اور حفیدہ یہ سب کیا ہے ہیں اور یہ پتا چلا کہ سانڈا کہاں سے آیا تھا نج سے آیا تھا پتا چلا کہ اللہ کے رسول السلام نئے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا تعارف پیش نہ کیا جاتا اس کے بارے میں بتایا نہ جاتا اور یہاں یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے سانڈے سے ہاتھ کھینچ لیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے اور یہ پتہ چلا کہ شریعت کسی کو حلال چیز کھانے پہ مجبور نہیں کرتی مجبور مثال کے طور پہ ہمارے پاس عدیث ہے کہ اگر کسی پینے والی چیز میں کیا گر جائے مکھی تو آپ نے فرمایا چونکہ مکھی کے ایک پر میں کیا ہے شفا اور دوسرے میں کیا ہے زہر بیماری تو وہ کیا کرتی ہے مکی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اپنا اس وہ پار ڈبوتی ہے جس میں کیا بیماری ہے تو فرمایا تم اس کا دوسرا پار بھی ڈبو دو اور اس کو پی لو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پینا واجب ہے ضروری ہے لازمی ایسی بات قطن نہیں ہے آپ کا دل نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شریعت نے یہ بتا دیا کہ وہ حلال ہے اسے پینا جائد ہے درست ہے اس میں کوئی کب بات نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ کے رسولام نے سانڈا نہیں کھایا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اے اس کے بعد کیا کہ عبداللہ میں ولید نے کیا کیا انہوں نے کھینچ لیا اپنی طرف اور کیا کیا اسے کھا لیا اور اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا پتہ چلا کہ سانڈا حلال ہے کہ حرام ہے حلال ہے اگر حرام ہوتا تو آپ نہ خود کھاتے خالد میں ولید کو کھانے دیتے بلکہ آپ ناراض ہوتے کہ تم لوگوں نے اسے میرے دسترخوان پہ کیوں رکھا ہے اس کے بعد باب نمبر آٹھ باب اباہت و جرادی ٹڈیوں کے کھانے کی ہلت یہ کہ ٹڈیاں کھانی کیا ہے جائز ہیں درست ہیں ٹڈیاں آپ کھا سکتی ہیں یہ ٹڈیاں کون سی ہیں ٹڈیاں یہ وہی ٹڈیا ہیں جو فصل کی فصلیں کھا جاتی ہیں جو فصلیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں جدھر ان کا حملہ ہو جائے کچھ بچے گا نہیں اور یہ جو اڑتی ہیں جن کے پار ہوتی ہیں جی ہاں تو ان کے, ان کے بارے میں باب ہے کہ یہ مباح ہے یہ حلال ہیں آپ کھا سکتے ہیں حدیث نمبر گیارہ سو ون ون تھری سیون اس حدیث کو بھی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام بخاری ان عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ما قال رویت ہے جناب عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں غزونا ہم نے غزو لڑا ہم نے جنگ لڑی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات نسن کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علی عطلام کے ساتھ سات جنگیں لڑی اچھیں کن نہ ماح الجرادہ اور ہم آپ کے ساتھ ٹڑیاں کھایا کرتے تھے تو کیا پتا تھا ٹڑیاں پھر کیا ہیں حلال, حلال, حلال ہیں اور نبی علی سات السلام کی حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مسلم میں لے کر آئے ہیں فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں مردار کو کیا کیا ہے حرام لیکن دو طرح کے مردار حلال ہیں کون کون سے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی اس کے بعد باب نمبر نو باب اباہۃ الحم الخیلی گوڑوں کے گوشت کا کیا ہونا حلال ہونا مباح ہونا جائز ہونا یعنی کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی حرمت کی دلیل نہیں ہے حدیث نمبر گیارہ سو ون ون تھری ایٹ قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کس کا امام خالی کا اور امام مسلم کا ان اسماء ابن طبی بکر رضی اللہ رویت ہے جناب اسماء بنت تبو بکر سے جو جناب عیشہ کی کیا ہے بہن ہیں ابو بکر صدیق کی کیا ہے بیٹی ہیں صاحبزادی ہیں قالت وہ کہتی ہیں نہ ہر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ہم نے ذبا کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا فرصن ایک گھوڑا فقل نہ ہو تو ہم نے اسے کھایا اور بخاری کی ایک اور میں ہے کہ جب تب ہم مدینہ میں تھے کوئی سفر نہیں تھا ان کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بلکہ کہاں تھے مدینہ میں رہ رہے تھے مدینہ میں ہم لوگوں نے کیا کیا ایک اونٹ لفظ کیا بولا نہرنا ہم نے اس کو نہر کیا یعنی ان کے کھڑا کر کے زبا کیا جیسے اونٹ کو کرتے ہیں تو گائے یعنی کہ جو یہ گھوڑا ہے یہ گائے کی طرح ہو گیا کہ آپا بھی کر سکتے ہیں نہر بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح کر سکتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے تو اسماحد ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے ایسا مدینہ میں کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کیا پتا چلا گوڑا, گوڑا حلال ہے آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اگرچہ پاک و ہند میں ایسا نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حلال ہی نہیں ہے okay. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ علماء کے نے فتوا دے رکھا کہ مکرو ہے جبکہ روسی ریاستوں میں گھوڑے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے تو آپ نہیں کھانا چاہتے آپ کا مزاج نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی کو غلط فتوا نہ دیں تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور یہ پتہ چلا آخری حدیث سے کہ گھوڑا جو ہے وہ بھی حلال ہے اسے ذبح کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث اور یہ مسائل سمنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالی تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی انہیں جنت میں اعلی مقام نہایت فرمائے ہمارے درس سننے والے بائیوں میں سے تعاون کرنے والے بائیوں میں سے جو بھی احباب پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جن کی مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے دو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے تندرستی دے عافیہ دے تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے اور جن کے پاس اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے دعویٰ سینٹر کو خبر کا الہدایہ دعویٰ سینٹر جن کی نگرانی میں یہ دورہ ہو رہا ہے شیخ شمس الزمان عافظ اللہ کو جو اس دورے کے نگرانی کرتے ہیں اور جو ان کے اوپر مصودین ذمہ داران ہیں ان سب کو لجۂ خیر دے وصلی اللہ تعالی علی نبینہ محمد وعلا علیہ وصحبِ اجمعین